وقیر الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر العمور محد وک اللہ محد بد وک اللہ بدن غلال وک ہر قسم کی حمد و صنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ آج کے درس میں نبی علیہ اللہ کی ایک حدیث پہ گفتگو کرنا چاہوں گا یہ وہ حدیث ہے جسے امام مسلم نے اپنی حدیث کی کتاب میں جگہ دی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ امام ابو دعود رحمہ اللہ وغیرہ بھی اسے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں لے کر آئے ہیں اس حدیث کے راوی ہیں جناب ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا مات الانسان ان قطع عملو کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے حدیث ابھی میں مکمل کروں گا لیکن ذرا اس جملے پہ غور کیجیے گا آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تک انسان زندہ ہے عمل کرتا رہے جب فوت ہو جائے گا اس کے بعد امال نہیں ہو سکیں گے اس میں وارننگ ہے مجھے اور آپ کو کہ روح قبض ہونے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو جب روح قبض ہونے لگے گی جب روح قبض ہو جائے گی اس کے بعد پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر انسان سوچے گا کہ دنیا میں میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی کبھی میں فضول ایسی مجلسوں میں بیٹھتا رہا جہاں غیبتیں ہوتی تھیں جہاں پہ ایسے لطیفے سنائے جاتے تھے جو قرآن و حدیث کے خلاف تھے کبھی میں نے اپنا قیمتی ٹائم تین تین چار چار دو دو گھنٹے فلمیں دیکھنے میں گزار دیا ڈرامے دیکھنے میں گزار دیا تاج کھیلنے میں گزار دیا کاش میں نے اس وقت کی قدر کی ہوتی اور اسے میں نے نیک اعمال میں صرف کیا ہوتا قرآن پاک کی تلاوت میں صرف کیا ہوتا اس وقت میں نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ لیتا یہ ٹائم ان امور پہ لگا دیتا تو بعد میں پشتائے گا اس لیے نبی علی فوت ہونے سے پہلے وارننگ دے رہے ہیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے میرے بایو زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیب جاننا چاہیے ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے کبھی آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہوں کبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوں کبھی الحمد کہہ رہے ہوں کبھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں کبھی سور فاتح پڑھ رہے ہوں کبھی سور اخلاص پڑھ رہے ہوں کبھی دروشریف پڑھ رہے ہوں کبھی علم حاصل کر رہے ہوں کبھی کسی کو علم دے رہے ہوں اپنا سارا ٹائم اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے رات کو سونے لگے تو اس نیت سے ابھی ٹائم پہ سو رہا ہوں تاکہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکوں تاکہ فجر کی اذان سے پہلے دو رکھتے تہجت کی ادا کر سکوں تو رات کی نیند بھی عبادت بن جائے گی اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے فوت ہوتے ہی اس کے ثواب کا اس کے نیک امال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن تین عمل ایسے ہیں جو اگر دنیا میں کر لیے جائیں زندگی میں کر لیے جائیں تو مرنے کے بعد بھی کام آتے رہتے ہیں کتنے عمل ہیں میرے بھائیوں تین تو میرے بھائیوں ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ تین امال کیا میں نے کر لیے ہیں جن کا تذکرہ آگے چل کر حدیث میں آئے گا ہم میں سے ہر ایک کو فکر ہے اپنی اولاد کی اپنے پوتوں کی میں نے ان کے لیے پانچ دکانیں بنا لی ہیں ایک ایک اور بنا لوں تاکہ بعد میں ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے میں نے تو زندگی گزار لی ہے ان کو ڈاکٹر بنا دوں انجینئر بنا دوں تاکہ بعد میں میری طرح دکے نہ کھائیں ہمیں فکر ہے اپنی اولاد کی اپنے پوتوں کی اور یہ فکر ہونی چاہیے کوئی مسئلہ نہیں لیکن کیا ہمیں اپنی فکر بھی ہے اولاد کی فکر تو ہے اسی لیے اولاد کی خاطر غلط کام بھی کرتے ہیں بیمہ کروا رہے ہیں دکان کا بیمہ کروا رہے ہیں گھر کا بیمہ کرا رہے ہیں اپنی زندگی کا تاکہ میں فوت بھی ہو جاؤں تو میرے بیٹوں کو کچھ مل جائے ان کا مستقبل محفوظ ہو جائے ان کی آئندہ زندگی اچھی گزرے لیکن کیا کبھی ہم نے اپنی فکر بھی کی ہے کہ میری آئندہ زندگی بھی اچھی گزرے کیا ہم نے وہ اعمال کیے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بعد میں بھی ثواب ملتا رہے تو فرماتے ہیں پیارے حبیب علیہ السلاۃ وسلام جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال کا سسرا ختم ہو جاتا ہے اس کے نیکیوں کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے لیکن تین طرح کے عمل ہیں جن کا ثواب بعد میں بھی ملتا رہتا ہے اللہ صداقت انجاریا ان میں سے ایک کیا ہے صدقہ جاریہ وہ صدقہ جو جاری و ساری رہے جس کا سلسلہ ختم نہ ہو جب تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا مرنے والے کو بعد میں بھی ثواب ملتا رہے گا مثلا کہیں پہ مسجد بنانے کی ضرورت تھی اس نے مسجد بنا ڈالی اب لوگ اس مسجد میں پانچ ٹائم فرض نماز ادا کرتے ہیں نفل بھی پڑتے ہیں تراوی کی نماز بھی پڑھتے ہیں اس میں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں اس میں بیٹھ کے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفصیل سیکھتے ہیں وہاں پہ درس ہو رہا ہے وہاں پہ ترجمہ کی حفظ کی کلاسیں لگ رہی ہیں وہاں پہ اذانیں دی جا رہی ہیں توحید کا جو ہے توحید کی دعوت دی جا رہی ہے نبی علیہ اصلاۃ و اسلام کی حادثی سنائی جا رہی ہیں تو جب تک یہ خیر کے کام ہوتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا کیا ہم نے یہ کام کر لیا ہے آج کے درس میں میں نے اور آپ نے یہ جائزہ لینا ہے کیا کوئی مسجد ہم نے بنائی ہوئی ہے جو بعد میں ہمارے کام آتی رہے کیا کسی مسجد کے بنانے میں ہم نے حصہ لیا ہوا ہے کہ اس کا وہ حصہ جس کے اوپر ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے بعد میں ہمارے کام آتا رہے کسی مسجد کو مکمل طور پہ یہ آدھا پلاٹ لے کر دیا ہو ایک یا دو کمرے تعمیر کر کے دیے ہوں ایک منزل یا دوسری منزل بنا کر دی ہو تو میرے بھائیو یہ وہ عمل ہے جو اگر آپ کر جائیں تو آپ کا مستقبل کافی حد تک محفوظ ہو جائے گا کسی مدرسے کے بنانے میں حصہ لیا ہو کسی ہاسپٹل کے بنانے میں حصہ لیا ہو کہیں کنواں کدو ہو پانی کا بندوبست کیا ہو کسی کو پرانے پاک خرید کر دیا ہو تاکہ وہ پڑھتا رہے اور ثواب مجھے ملتا رہے تو میرے بھائیو مرنے کے بعد جن عمال کا فائدہ ہوگا ان میں سے پہلا عمل کون سا ہے صدقہ جاریہ جب تک وہ صدقہ جاری رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا دوسرے نمبر پہ فرمایا او علم ان یو یا آپ کو ایسا علمی کام کر گئے ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے علمی کام کیا ہوتا ہے کیا عام آدمی بھی علمی کام کر سکتا ہے جی ہاں کر سکتا ہے آپ کو تلاوت کرنا آتی ہے آپ نے کسی اور کو تلاوت سکھا دی آپ کو سورہ فاتح پڑھنا آتی ہے آپ نے کسی اور کو سورہ فاتحہ سکھا دی آپ کو سورہ اخلاص کی تلاوت آتی ہے آپ نے کسی اور کو سورہ اخلاص کی تلاوت سکھا دی آپ کو سرح فاتحہ کا ترجمہ آتا تھا آپ نے کسی اور کو بھی سکھا دیا کلمہ طیبہ آپ کو آتا تھا آپ نے کسی اور کو سکھا دیا نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو آتا تھا آپ نے کسی اور کو سکھا دیا رات کو سونے کی دعائیں آپ کو آتی تھیں آپ نے کسی اور کو سکھا دیں سو کے اٹھ کر کون سی دعا پڑھنی ہے کسی اور کو معلوم نہیں تھی آپ نے اس کو بتا دی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں آپ نے کسی کو یہ دعا بتا دی اذان کسی کو کہنا نہیں آتی تھی آپ نے اس کو سکھا دی آپ کے اپنے بچے ہیں انہیں صبح و شام کے اسکار نہیں آتے تھے آپ نے انہیں سکھا دیے جن کو آپ نے یہ دعائیں سکھائی ہیں یہ تلاوت سکھائی ہے یہ ترجمات سکھایا ہے جب تک وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس پہ عمل کرتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا اس کی زندگی ستر سال کی ہے آپ کو ستر سال ثاب ملتا رہے گا جب کہ آپ قبر میں ہیں؟ ستر سال سے آپ قبر میں ہیں اور سواب آپ کو مل رہا ہے جس کو آپ سکھا کر گئے اس نے کسی اور کو سکھا دیا اس کی آگے زندگی ستر سال ہے تو اس کی ستر سال کی زندگی میں جب تک وہ دعائیں پڑتا رہے گا وہ اذکار پڑتا رہے گا جو آپ نے سکھائے تھے آپ کو سواب ملتا رہے گا گویا کہ آپ کی زندگی نیکیوں کے لحاظ سے بڑھ رہی ہے نیکیوں کے لحاظ سے آپ کی عمر بڑھ رہی ہے اور یہ کیسے بڑھے گی جب آپ وہ عمل کریں گے اپنی زندگی میں جن کا فائدہ بعد میں بھی ہوتا ہے تو دوسرا عمل کیا ہے کوئی علمی کام کر جائیں کوئی آپ کی تقریر ہو لوگ سن رہے ہیں کوئی آپ نے کتاب لکھی ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تصور کیجیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کب لکھی ہے کئی سدیاں پہلے لکھی ہے اس وقت سے لے کے آج تک بلکہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے انہیں ثواب ملتا رہے گا کتنے ہی لوگ ان کی کتاب کھول کے احادیث کا مطالعہ کر کے درس دیں گے ان کو ثباب ملتا رہے گا کتنے لوگ وہ احادیث کھول کے پڑھیں گے عمل کریں گے انہیں ثواب ملتا رہے گا کتنے ہی لوگ ہیں ویسے ان حادیث کا مطالعہ کریں گے اپنے علم میں اضافہ کریں گے امام بخاری کو سواب ملتا رہے گا ہر حدیث میں ایک دفعہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حدیث پڑھی جائے گی لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امام بخاری کو بھی سواب ملتا رہے گا میرے بھائی کیا ایسا کوئی علمی کارنامہ ہم نے بھی سر انجام دیا ہے علمی لحاظ سے کوئی محنت ہم نے کی ہے اپنے بچوں کو ہم نے ڈاکٹر تو بنا ڈالا جس کے اوپر ہمیں کوئی اتراض نہیں انجینئر بنا ڈالا ہمیں کوئی اتراض نہیں انگلش سکھا ڈالی ہمیں کوئی اتراض نہیں لیکن کیا قرآن پاک کی تلاوت بھی سکھائی کیا قرآن پاک ترجمہ بھی پڑھایا ہے کیا صبح و شام کے ازکار بھی انہیں یاد کروائے ہیں سونے کی اٹھنے کی دعائیں بھی انہیں یاد کروائی ہیں یہ سوال ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہماری زندگی بھی بنے گی ان کی زندگی بھی بنے گی فرمایا او دن سال ہند یت نمبر پہ جس عمل کا آپ کو فوت ہونے کے بعد بھی فائدہ ہوگا وہ کیا ہے کہ آپ نیک اولاد چھوڑ کر گئے ہیں وہ نیک اولاد آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے کون سی اولاد چھوڑ کے گئے میرے بھائی بیٹے نہیں نیک بیٹے بیٹیاں نہیں نیک بیٹیاں چھوڑ کر گئے ہیں جن کو آپ نے دین کی تعلیم دی جن کی تربیت آپ نے دینی کی جنہیں آپ نے دینی باتیں سکھائیں جنہیں آپ نے آوارا نہیں ہونے دیا اب آپ کے فوت ہونے کے بعد وہ نیک امال کر رہے ہیں سواب آپ کو مل رہا ہے وہ دعائیں کرتے ہیں فائدہ آپ کو ہو رہا ہے آپ نے ان کی دینی تربیت کی اس لیے آپ کے بچے کو معلوم ہے کہ جب میں نماز پڑھوں گا نماز میں سیدے میں جاؤں گا سجدے میں جب اپنے والد کے لیے دعا کروں گا تو میرے والد کو بہت فائدہ ہوگا وہ سجدے میں آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے آپ نے اپنے بچے کی دینی تربیت کی آپ نے اسے یہ سبق سکھایا کہ بیٹا فدر کی اذان سے پہلے تحجد کی نماز پڑھ کر جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں تو یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالی آسمانے دنیا پہ ناگر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں آپ کی یہ تربیت آپ کے بیٹے کے کام آ رہی ہے آپ کے فوت ہونے کے بعد وہ فدر سے پہلے اٹھتا ہے حج کی نماز پڑھتا ہے کبھی دو رکھتے ہیں کبھی چار رکھتے ہیں اور پھر ہاتھ پھیلا دیتا ہے آپ کے لیے دعا کرتا ہے آپ کی بیگم کے لیے دعا کرتا ہے اور یوں آپ کو فائدہ دے رہا ہے میرے بھائی جب آپ اولاد کو نیک نہیں بنائیں گے آپ کو لیے دعا کیا کرے گی جب مسجد کی راہ پہ نہیں لگایا جب نماز پڑھنے کی تربیت نہیں دی تو آپ کے لیے دعا کیا کرے گی امام مادہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلاۃ وسلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ میت کا کئی دفعہ درجہ بلند ہوتا ہے مقام بلند ہوتا ہے تو میت پوچھتی ہے کہ میرا مقام آج کیسے بلند ہو گیا میرا رتبہ آج کیسے بلند ہو گیا تو آواز آتی ہے کہ تیرے بیٹے نے آج تیرے لیے دعائے نفرت کی ہے میرے بھائی یہ سب تب ہوگا جب آپ اپنی اولاد کی تربیت دین کے مطابق کریں گے دینی کام کرنے کی عادت ڈالیں گے اور انہیں بتائیں گے دعا کیسے کی جاتی ہے کب دعا قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے جب آپ اپنی اولاد کو رض کے حلال پہ لگائیں گے ورنہ آپ سب جانتے ہیں کہ حرام کا رزق کھانے سے دعاؤں کی قبولیت کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے جب آپ نے اپنے بیٹے کو سود پہ لگا دیا ہے سودی بینک کی ملازمت لے کر دی ہے اس کی دعا آپ کے حق میں کیا قبول ہوگی تو میرے بھائی اس لیے اولاد کی اچھی تربیت کی جائے انہیں نیکی کی راہ پہ لگایا جائے تاکہ آپ کے فوت ہونے کے بعد وہ آپ کے لیے دعائیں کریں اور آپ کو فائدہ ہو تو میرے بھائیو اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں نیک امال کر لینے چاہیے اور زندگی بہت محدود ہے اسے غنی جاننا چاہیے اور اگر آپ فوت ہو گئے تو فوت ہونے کے بعد آپ کی نیکیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا آپ کے ثواب میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا ہاں اگر آپ اپنی زندگی میں تین عمل کر گئے ہیں تو آپ کے ثواب میں بعد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے پہلے نمبر پہ کیا ہے صدقہ جاریہ دوسرے نمبر پہ علمی کو کام کر دیں جس سے لوگ بعد میں بھی فائدہ اٹھاتے رہیں اور تیسرے نمبر پہ نیک اولاد چھوڑ کر جائیں جو آپ کے لیے دعائیں کرتی رہے رب العالمین ہمیں یہ تینوں امال کرنے کی توفیق نہیت فرمائے الحمد للہ